اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانقلا الملک لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین رب اشرح لي صدری ويسر امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قل یا تو اہل کتاب کے ساتھ ہی مناظرہ بھی ہو گیا مباحلہ بھی ہو گیا دونوں صورتوں میں ان کو شکست باش ہوگی یا نہیں تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان و اسلام کی آپ ایمان قبول پر اسلام پہ آ جاؤ اسی میں تمہاری نجات ہے سمجھا کیوں ضد کرتے ہو قل کتاب اہل کتاب کو دعوت ایمان اہل کتاب کو دعوت ایمان آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ تم یہ امر کا سیوا ہے متم ایسی بات کی طرف یہ لکھا ہوا تو کالمہ ہے لیکن اس سے مراد کا ہے کلام ہے کیوں کیا لمبی کلام آ رہی ہے نا کلمے سے مراد کیا ہے, ہے. الفیا اتنے مالک کتاب ہے دی تو اس میں لکھا ہوا ہے کالما تم دیہا کلا من کا دم کبھی کبھی کلمے سے مراد جا ہوتی ہے آپ یہ کلمہ پڑھتے ہو کلمہ طیبہ با تو ایک کلمہ ہے گا دو کلم ہیں مستقل اس کو کہتے ہو کلمہ بال دن کیا ہے ایک کلام بھی نہیں دو کلام ہے لا الہ الا ایک کلام ہے محمد رسول اللہ اب دو, دو کلاموں پہ بھی کلمہ کا اخلاق ہو رہا آج اور تم طرف ایسی بات کے جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں ادھر نیچے لفظ لے کھلو مسلم ہونے میں ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے مسلم ہونے میں اللہ لا اللہ یہ تفسیر ہے کالی کی تفسیر کالی یہ ان تفسیریا پڑا ہے نا ناغمیر میں اللہ میں ان تفسیر ہے یہ کہ نہ عبادت کرے ہم کسی لیے کی سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹہ رہے ہیں ہم ساتھ کسی چیز کو شاید نکرا ہے تو لکڑا تھا نافی ہو کس کا فائدہ دیتا ہے مونگ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ نبی نہ ولی نہ کوئی اور انسان نہ ہجل نہ شہجل نہ شمسوں ہم کوئی کو بال یتہ خزار اور نہ بنائے باز ہمارا باس کو رب سوائے اللہ کے اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائے رب بنانا کیسے ہے یہ حاشیا لکھ لو ان اکرما حضرت اکرما فرماتے ہیں ان اکرما رضی اللہ عنہ ان حاضل ات خاضہ ان اکرما ان حاضل ات خاضہ ہوا سجو دو باز ہمل وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے یہ ہے رب بنانا ان انکرما ان ہاغل ات خاضہ سجود روح روحرمانی کا حوالہ ہے بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بجتی لوگ ہیں نا اپنے پیروں کو بالکل سیدھا کرتے ہیں بالکل ان کے پاؤں کے اوپر جا کے سر رکھ دیتے ہیں سیدھا کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبروں پہ سیدھا کرتے ہیں یا نہیں کرتے قبروں پہ سیدھا کرتے ہیں ابھی میں پیر بوڑھ لیا ابھی تھوڑے دن ہوئے یہ مول کا خود میں نے دیکھا حضرت شہر کی چوکٹ کے اوپر عورتیں مرد بالکل سجدہ کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو ہم رب بھی نہ تو جس طرح آج کل کے بتی سجدہ کرتے ہیں رحم اللہ کو وہ بھی سجدہ کرتے تھے غیر اللہ کو یہ دوارا کرتے تھے یہ بات لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ تو اتنی ہولم میں چلے جاتے ہیں نا خود رب کہہ دیتے ہیں کہ پیر ہمارا کیا ہے رب ہے ہماری شرائطی زبان کا ایک شاعر گزرا ہے اس کے پیر کا نام تھا کھررال اور دیکھو نام بھی اللہ کھرال میں ہاں کھررا دی بانی دے کھر میرا رب میں کرلا کی باندی ہوں باندھی جانتے ہو نا کر لال میڈا رب نہ ہے کلمہ کفر دا نہ ہے ادب کہتا ہے کہ یہ کفر کا کلمہ بھی نہیں کر کے ادب یہ ڈبل کفر ہے کفر کا کلمہ بھی رہا ہے کیا کہتا ہے کفر کا کلمہ بھی نہیں ہے میں یہاں کرلا دی باندھی خرلا میڈا رب نہ ہی کلم نہر پا بولے لوگ جہان دے بھولے سب ذات خرال دی چھوڑ کے کھرل دینے رب انہیں رب تو خرال ہے لیکن سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں دوسروں کو رب بنایا ہے ٹھیک <laughs> ہے یعنی کررال صرف رب ہے یہ سارے گمراہ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں سب لوگ گمراہ دوسروں کو رکھنا لوگ جہان دے بھولے احمد ہے بیوقوف ہیں دماغ خراب ہے پھر جائیں نا یہ اہل کتاب تو کہے دو کہ گواہ ہو جاؤ تم ساتھ اس بات کے ہیں، ہیں. بنتے ہو تو بنو اب آ کے چند سکھوے ہیں اہل آپ نے پڑھا تھا نظم و کے انداز شکوے کے باہر پڑھی تھی نا تو لکھ لو جی سکھوا لو بڑے اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں یہودی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ یہودیت کہاں سے ہوئی بوسا علیہ السلام سے تورا سے نا عیسائیت انجیت سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام دو ہزاروں سال پہلے گزرے ان کو کیا یہودی سائیں نسبا یہ تو ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی بے وقوفی کے طور پہ کہے کہ سیدنا شیخ عبد بریلوی بریل یہ ہے مجھ سے بھی ایک آدمی پوچھنے لگا کہ امام ابو حنیفہ جو بندی تھے نا میں ہاتھوں ہمارا ایک ساتھی مجھے پوچھنے لگا میں نے کہا امام ابو حنیفہ جو بندی نہیں تھے جو بندی ان کے مخلس ہے لیا، اے اہلِ کتاب تن ہو، ابراہیم السلام کے بارے میں حالانکہ نیچے گا لکھنا ہے با ہالیہ حالانکہ نہیں بتارے گی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے کیا پک نہیں سمجھتے تم کیسی بکواس کر دیتے ہو ہاں انتما ہے خبردار یہی تم بیچ اس چیز کے کہ واسطے تمہارے کچھ نہ کچھ ایسا لو کے بارے, بارے میں اس کے نیچے کالی علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تھے تم بیچ اس چیز کے واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ علم تھا پہلے میں تو ہاتھوں بس توں جھگڑتے ہو تم بیچ اس چیز کے کہ نہیں واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم تھی نقرتا تھی ہے اللہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مظہب وہ تم نہیں جانتے اب اللہ سے پوچھیں بھائی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اب سے پوچھنا ہے کہ ابراہیم السلام کیا تھا کیسے پوچھنا ہے اب اللہ سے پوچھتے ہیں شہادت خداوندی لکھو ماں کان ابراہیم و یہودیہ اس کے نیچے لکھو شہادت خداوندی نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلا بلاکن کان عنیف مسلم لیکن وہ حنیف تھے حنیف کا معنی تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق پہ قائم تھے جس کا معنی کئی دفعہ میں عدال کر چکا ہوں شیروں کے اندر بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ توڑ یہ حنیف کا من مسلم دھرم پردار تھے اور نہ تھے مشرقین میں سے یہ مشرق لوگ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب تھے اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ مشرق بھی نہیں تھے اناول اللہ سے ابراہیم مطالعے ابراہیم کا بیان مطالعہ تین ابراہیم کا بیاں بھائی چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو جاد ہمبیا تھے پھر یہ بنی اسرائیل کے بھی دادا بنی اسماعیل کے بھی گا دادا تو ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا کہ سدرا ابراہیم علیہ السلام کا اور یہی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم کے قریب ہیں زیادہ اللہ تعالی فن غلط کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے قریب زیادہ وہ لوگ تھے جو ان کے زمانہ میں متبع تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے مشتبہ تھے وہ زیادہ قریب تھے اس دور کے اندر کون زیادہ قریب ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ تبارا آپ کی امت سمجھ آ گیا جی یہ کوئی متعلقین ابراہیم کا بیان اولاب من اکرا بے شک قریب ترین لوگوں کے ساتھ ابراہیم کے البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی تھی اسی فی وقت ہی فی وقت ہی گنی چلے کرو اتباع کی تھی اسی فی وقت ہی وہ النبی حضرت بھی اور مومن بھی ولہ ولی المیر اور اللہ تعالا دوست ہے کس کا مومنیر کا تو ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بھی قریب ہو گئے حضور کے امتی اور اللہ کے بھی یار ہو گئے اللہ یاری ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ دوست ہے وہ نہیں تھا تن زلال کے بعد اضلال کا بیان زلال کے بعد اضلاع کا, کا بیان کیا مطلب پہلے تو اہل کتاب کے زلال کا بیان تھا نا کہ خود گمراہ ہے اب کس کا بیان ہے جلال کا جو گمراہ کرتے ہیں دنگو دنگو. ہمارے شاعر حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان گیا کالے دل یہ بنگالی ہے نا جو جیم کو زاد بولتے ہیں وہ واپس آیا بھائی کیوں جلدی واپس ہو جی ہجرت زلال میں بیٹھے ہیں جی. حضرت کی بجائے ہجرت ہوں اور جلال کی بجائے ہجرت زلال میں بیٹھے بیٹھو ہے بات یہ حجیب ہوتے ہیں تو زلال کے بعد اور کس کا بیان ہے جی زلال انہیں خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ ہوتے ہیں چاہتا ہے ایک گرو اہل کتاب میں سے لو یو ذلو نہ مستری لکھو یہ چیزیں آپ لکھتے رہیں جہاں کے آپ کا ناحب بھی تازہ ہوتا رہے کہیں لو تم کے لیے ہوتا ہے کہیں لو مسری ہوتا ہے کہیں لو شرطیہ ہوتا ہے بہت کے اس میں ہے نا یہ لو کیا ہے مستری بمن ان یہ کہ گمراہ کر دے تم کو حالانکہ تمہیں نہیں گمراہ کر سکتے تم استقامت کے اوپر رہ جاؤ گمراہی کا وبال خود ان کو ہوگا گمراہی کا وبال کن کو ہوگا خود ہی انسان کھائیں گے ومایو سندو اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں شعور دے کیونکہ جو آدمی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ زیادہ گناہ نہیں گمراہی سے بھی زیادہ گناہ ہے یا آل کتاب شکو نمبر دو پہلا شکوا دو یا آل کتاب سے اس شکوے کے اندر کیا تھا جی پہلے زلال تھا پھر کیا تھا ازلال تھا آخر شکوے کے اندر ملامت کی بھی ہے زلال کے اوپر اس کے بعد ازلال کے اوپر شکوا نمبر دو ملامت بر زلال اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی ایسوں کے ساتھ بے آیات اللہ کے نیچے لکھو تو رات اور انجیل کی ایسے ان آیات کے اندر میرے آقا کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھی کئی حضرت کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھی مانتے تھے قفر کرتے تھے توحید کی ایسوں کا انکار کرتے تھے کفر کرتے ہو تم اللہ کی ہے کے ساتھ جو دورات انجیل میں ہے وان تم تشاد خالاں کے تم اقرار کرتے ہو مانتے ہو جو خصوصی مجلس ہوتی نا الحدہ علیحدہ چپ کے کہتے ہوئے لکھی ہوئی تو ہے لیکن ہم نے ظاہر نہیں کرنی لوگوں کے اندر اقرار کرتے ہو چپ کے خصوصی مجلسوں میں یا آل کتاب یہ ملامت پر اسرال ہے وہ ملامت پر زلال تھی یہ ملامت پر کہ زلال گمراہ کرنے کے اوپر اے اے کتاب کیوں خلق مالت کرتے ہو حق کو ساتھ باتیں چھپاتے ہو حق کو یہ پہلے سپارے میں اس کی تشریح آ چکی تھی یا نہیں وان تم تمو حالانکہ تم جانتے بھی ہو اس کے باوجود بھی حرکات کرتے ہو وکالتہ ختم یہ شکوا نمبر تین یہود کی سازش کا بیان شکوہ نمبر تین یہود کی سازش کا بیان پاکستان کی ابتدا کے اندازی جلسے ہوتے تھے مختلف پارٹیوں کے مسلم لیگ کا جلسہ ہو گیا دوسری پارٹی کا جلسہ ہو گیا پھر ایک پارٹی دوسرے جلسے کو خراب کرنا چاہتی نا تو اس یہ صورت اختیار کرتی کہ دو تین آدمی ادھر بٹھلا دیے اس کونے میں دو تین ادھر دو تین ادھر دو تین ادھر دو تین ادھر بس جلسہ جب جوبن پہ ہوتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے اب دو تین جو اٹھ کھڑے ہو ان کے ساتھ آٹھ دس اور بھی کھڑے ہوئے ادھر سے اٹھ کڑے ادھر سے اٹھ کڑے ہوتے ایک تو مقرر بدمدہ ہو جاتا کہ شاید میری تقریر ان کو پسند نہیں ہے درمیان بھاگے جا رہے ہیں اور اٹھنے والوں کے ساتھ اور بھی کھڑے ہوئے تو جلسے کو خراب کیا یا نہیں تو یہی حرکت کی ہے سی یہود نے یہی حرکت کی چاند آدمیوں کو سکھایا کہ تم صبح صبح چلے جاؤ محمد کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم یہود نے سکھایا ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو سارا دن وہاں رہ جاؤ جب شام کا وقت آئے ہے نا تو پھر وہاں سے واپس آؤ آو اور ان کے صاحب کو کہہ دو ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ سچا نبی ہے ایمان بلائے لیکن ہم غور کرتے رہے دیکھتے رہے یہ سچا نبی معلوم نہیں ہوتا ہم تو متنفر گئے بس باز بھاگے جا رہے ہیں متنفر سمجھے جی بھاگیدار ہے مطلب یہ حرکت کیوں پروسان کے دوسرے لوگ بھی کیا ہو جائیں مطلب ہو جائیں وہ دیکھیں بھی یہ تو اہل کتاب تھے بلا لوگ تھے وہ بلا لوگ تھے یا نہیں اہل کتاب جب بنا لوگ متنبر ہو گئے تو ہم بھی متنفر ہوئے یہ حرکت ہم دیکھی اللہ تعالیٰ نے سرمایا یہ حرکت حسد کی وجہ سے کرتے ہر کا کیوں کرتے ہیں وجہ اور حساد ان کے اندر کیوں آیا ہے دو بچہ ایک تو یہ کہ پہلے نبی کس کے اندر آ رہے تھے بنی اسرائیل میں میں کتاب وہاں لازمیں. اب نبو اللہ نے منتقل فرما دی جی کہاں بنی اسرائیل کی طرف کتاب بھی تو حساد ہونا تھا نہیں ہونا تھا نمبر دو یہ ہے کہ وہ ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے مذہب کے کیا ان کے مولوی پی ڈبرے ہوئے تھے مذہبی ٹھیکے دار اجارے دار مذہبی ریاست سیاست ان کے پاس تھی اب یہ چیز آ گئی مسلمانوں کے پاس اور مسلمان جو ہیں دینی جد و جہد کے اندر بڑھ رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یہ بڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو فسد آ دیا. جیسے ادھر تم بیٹھے ہوئے ہو میرے خیال میں پیرزادی ادھر بہت کم ہو گئے آئے وہ کوئی پیرزادہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے پیرزادے کی مثال تو میں نے سنائی تھی ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں کہے گا یہ سارے غریب زادے بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی صاحب زادہ ہے الگان و البان نہ کوئی پیرزادہ ہے دیکھ رہا ہوں سب جہاں چونکہ لڑکے ہیں تو پھر پیرزاد حسج کرتے ہیں صاحب زادے یہ دیہات لوگ تو علم پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تم سے فائد ہو رہے ہیں دین کا کام کریں گے تم بھی کرو تم کرو کہا ہے تو وہ بھی الگان والے کون یہودی صاحبزاد گان تھے پیر شاہزاد تھے انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا اور دین کا کام صحابہ نے کر دیا اس سبھی کا کرتے تھے حسا جی اتنی بری بات ہے میں ایک مثال دوں ہمارے علاقے کے اندر گزرے ہیں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد العزیز اللہ علیہ انہوں نے ہر فن کے اندر کتابیں لکھی ہیں شرح عقائدی شرح نبرا صاحب حضرات میں دیکھی ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے ایسی شان لکھی ہے کمال کر دیا سمجھے ہر فن میں تفسیر میں حدیث میں فقہ کے اندر طب کے اندر املیات کے اندر بہت مارے تھے تو لبا آتے تھے کے پاس پڑھنے کے لیے ادو کے قریب ہے بستی کے نہ دیکھ کے آئے حضرت کی خبر نوجوان تھے جی تیس سال سے بتیس سے تیس سال اوپر تھی تو ایک بوڑھا بال بھی رہتا تھا بہت قابل تھے تو پورے مولوی نے کیا کیا طالب اس, کے پاس چلے گئے. اس کی رونق پڑ گئی ہے اس نے جادو کر دیا مولانا عبد الزیشہ جوانی کے اندر و غریب بات ہو گئے حضرت فرماتے ماتے مجھے اب پتہ چلا ہے جادو ہے اگر مجھے پہلے پتا چلتا تو توڑ تھا میرے پاس جاتے تو عامل بھی تھے لیکن بہرحال موت آنی تھی ہمارے حضرت فرما تھے حضرت عالیہ جی رحمتہ اللہ علیہ کہ سندھ کے اندر دو بزرگ گزرے ایک بزرگ بھی تھے دنیا دار بھی تھے چار بار ایک اور بزرگ تھے وہ غریب تھے دنیا دار نہیں تھے غریب تھے تو خدا کے قدرت لوگوں کی توجہ وہاں ہوئی یہ آج کل کی بات نہیں تو زمانے پہلے کی بات ہے لوگوں کی توجہ کہاں شروع ہوئی وہ غریب کی طرف جو پیر غریب تھے ان کی طرف توجہ ہوئی تو بڑا بزرگ جو تھا وہ دنیا دار اس نے کہا بچو اچھا یہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں حالانکہ وہ بدماش پیر بھی نہیں تھا اچھا تھا وہ بڑا بزرگ لیکن حسد حسد جو آیا نا تو ایک دو آدمی رات کو تیل کے قتل کرا دیا اس برگ کو یہ حساد اتنا کام کر جاتا ہے علماء بھی قتل ہوتے ہیں کے اندر علماء بھی قتل ہو جاتے ہیں کوئی عالم شورت کے اندر آئے دین کا زیادہ کام کرے پیر پیر کے ساتھ حضرت کرتا ہے ذمہ دار کے ساتھ حضرت کرتا ہے مولوی مولوی کے ساتھ حضرت کرتا ہے منشر دیکھو جی شکوہ نمبر تین یبود کی سازش کا بیان اور کہا ایک گراؤ نے اہل کتاب سے ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کے اوپر مومنین کے پرانے پاک وجہ شروع دن میں واج کا منا شروع وق کرو آخر ہو اور گفر کر دو آخر کے انداز تا کہ وہ بھی لوٹ ان اپنے دین سے. اندین لکھو تا کہ وہ بھی لوٹ اپنے دین سے لیکن یہ خیال کرنا کہ ظاہری طور پہ ایمان لانا کیا ظاہری طور پہ ایمان ایمانا دلی طور پہ اس کی بات مانا کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو ظاہری طور پہ ایمان ایمانا اور دلی طور پہ اس کی بات مانی کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو بلا تو مینسلم دینا تم اور نہ مانو سد دل سے نیچے سد کے دل لکھو اور نہ مانو تم صدق کے دل سے مگر اس شخص بات جو تاب الدین تمہارے کے گے کل انہدا یہ جواب ہے جواب طور جو؟ آپ فرما دیجیے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے ان الخدا خدا اللہ بے شک ہدایت اس کی طرف سے آتی ہے تمہاری سے کچھ نہیں بنتا ایک اچھے بلے عالم میرے پاس آئے وہ کہنے لگے انجو یوتا آہا تم بسلم واہ اونتی تم کو یہ سمجھ نہیں آتا نہ اس کا ماک کے ساتھ رب سمجھ آتا ہے نہ مطلب سمجھ آتا ہے یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک مشر اس کے کہ دیے گئے یا جھگڑا کریں گے نجدیک رب نہیں آتا میں ایک دور کہا اس سے پہلے میں عبارت معذوف کرتا ہوں پھر مان کو سمجھ آ گیا گا تو انجوتا سے پہلے عبارت معذوف ہے لکھ لو جی عبارت آسمر تم آیا حسد کیا تم نے اور تدبیر کی تم نے آست تم آیا حسد کیا تم نے بد دبر تم اور تدبیر کی تم نے لے انجوتا ان سے پہلے لام مقدر ہے لے انجوتا آست تم بب بر تم لے انجوتا لکھ لیا ایک اور ہاشا بھی لکھ لو تب سمجھ تو آئے گا ماقبل کی علت حسد ہے یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی نا ماقبل ماقبل کی علت کیا ہے حسد ہے اور حسد کا سبب دو چیزیں ہیں جو ماک میں تدبیر کا بیان ہے نا ان کی تدبیر تو ماک کی لت حسد ہے اور حسد کا سبب کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں اب آپ سمجھ آئے گا آ حسد تم او یہودیوں کیا حسد کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو غلط باچہ اس کے, کے اوپر نمبر ایک لکھو یہ حسج کے دو سبب ہیں تا نمبر ایک کیا حس کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو کے کہ دیا جا رہا ہے کوئی مثل اس کے کہ دیے گئے تھے تم وہ کیا دیے گئے تھے کتاب ہاں کتاب اور آسمانی بذہ لکھ لو مس اس کے کے دیے گئے تھے تم کتاب اور آسمانی بتا یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک نسل اس کے کے دیے گئے تم اصاد کا ایک سبب یہ ہے کہ کتاب اور نبوات ادھر کیوں آئی او یو ہا کوم یہ دوسرا سبب سبب نمبر دو یا غالب آ گئے ہیں تم سے نزدیک رب تمہارے کے یعنی دینی جد و جوہد میں تم سے غالب غالبا گئے مسلمان جو تھے وہ یہود پہ غالب آ گئے یا نہیں کس کے اندر مذہبی جد و جہد کے اندر دینی جد و جہد کے اندر آپ دیکھو جماعت تبلیغی کے اندر دیکھتے ہو اکثر غریب ہیں پیدا کر رہے ہیں سال سال لگا رہے ہیں یا باغ گئے ہیں تم پہ نزدیک تمہارے کے دینی ددو تو یہ دو چیزیں سبب بنی کے ساتھ اصد کا اور حسد علق بنی اس کی تجبیر حساد علت بنی کے کی اور جو انہیں غلط تدبیر کی اب بات آپ سمایا نہیں تو والد صاحب کو جب میں نے سمجھایا نا ایک پانچ منٹ کے اندر مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزا دے وہ تھا اہل حدیث کہ میں نے اپنے اہل حدیث عالم سے پوچھا وہ تو تقریباً پتہ نہیں پونا گھنٹہ تقریر کرتا رہا سمجھا نہیں چکا تو اس اہل حدیث عالم کا میں نام لوں بہت بڑا مشہور ہے سمجھے جی وہ ہے کے اندر ہے کا پہلے اور اب عزیز بن گیا ہے مولانا عبد السلام ہمارا بڑا عالم ہے شیخ القرآن برنگا کا گرتا ہے اس نے تقریباً پونا گھنٹہ کی میرے پلے کچھ نہیں پڑا میں نے کہا پھر ان لوگوں کا ہو نا ممادی کے شمار ہوتے ہیں گناہ گناکار کے پاس پڑھنے اچھی بات ہے سمجھ سمجھ آ جائے گا عبدالسلام کی بات تھی بہرحال ہم سے وہ اچھے لوگ ہیں بڑے بزرگ ہیں ہم بھائی سیا کار ہیں گناکار ہیں چلیے کہاں پہنچ گئے جی کون الفاظ بھی عدل یہ رد حسد ہے رد حسد تو حسد کی تردید کی جا رہی ہے بھئی یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے نا بھائی میرے پاس ایک چیز ہے میں چاہے اس کو دوں چاہے اس کو دوں اعتراض کو کر سکتا ہے تو کتاب کا نازل کرنا نبی بنانا کس کے اختیار میں تو اللہ نے حسن کیا ہے رب کے دین ہے یہ ربشدہ فرما دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسوت والے ہیں جاننے والے ہیں خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صاحب ہیں فضل پڑے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوا ہوا فضل سے تیرے اور جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا